واقعہ یاد ہے جی وہ جو سوالات ہو رہے تھے انہوں نے کہا کہ تمہارے انبیاء نبی اب کدھر ہیں سب نے کہا کہ اللہ کی قدرت کا کام ہے جو دنیا میں آتا ہے وقت پورا کر کے چلا جاتا ہے اللہ نے نبیوں کو جنت کی مٹی سے بنایا جانے سے پہلے اللہ ان کی قبر اور آرام کرنے کی جگہ کو جنت بنا دیا کرتے ہیں جہاں ہمارے نبی آرام فرما ہے اس جگہ کا نام کیا ہے حاجی ایک بھی نہیں آیا حضرت کسی حاجی کو بھی دعوت دیتے اس جگہ کا نام ہے ریاض الجنہ زندگی بخیر کبھی پھر اس کی وضاحت سناؤں گا بڑی محبت بھری باتیں ہیں وہ تو چند منٹوں میں پوری نہ ہوگی سوال کرنے والوں نے سوال کیا نبی چلے گئے تو موجات کہاں گئے ہمو ذات بھی چلے گئے ان کی سوال پر یہودی خاموش ہے کیونکہ یہودی جانتا ہے وہ موسا کلیم اللہ کا دستے مبارک ان کے ساتھ جانا گیا جو چمکا کرتا تھا وہ عصا اگر آج ہمارے ہاتھ لگ جائے استحا نہیں بنے گا درخت نہیں بنے گا وہ موضوعات کا ظہور نہیں ہوگا یہ ساری سلات و السلام والے موضوعات مل جائیں وہ حضرت سلیمان کی انگوٹھی اگر مل بھی جائے اس سے معاوضے کا ظہور نہیں ہوگا یہودی خاموش ہے خاموش ہے میں کیا کرتا ہوں رب کائنات نے مسلمان تو خاموش رہنے کے لیے بنایا ہی کوئی نہیں رب کی بات آئے گی مسلمان بولے گا نبی کی بات آئے گی مسلمان بولا کرتا ہے صحابہ کی بات آتی ہے مسلمان چپ نہیں رہتا اہل بیت کی بات آتی ہے مسلمان بولا کرتا ہے قرآن کی بات آتی ہے مسلمان بولا کرتا ہے اسلام کی بات آئے مسلمان بولا کرتا ہے یہودی خاموش ہے عیسائی خاموش ہے مسلمان خاموش نہ رہا آگے بڑھا اندر چلا گیا قرآن مجید اٹھا کر کے لایا سینے سے لگا کر کے لایا آگے پڑھ کے کہنے لگا اور لگا رب کائنات نے ہدایت ملا کرتی ہے کل بھی اس کو پڑھ کر لوگ دین پر آ جایا کرتے تھے آج بھی پڑھ کر لوگ ہدایت پا جایا کرتے ہیں کل بھی قرآن کے سین تھے آج بھی قرآن کے ہزاروں لاکھوں کاری ہے کل بھی, بھی نبی کا زندہ معاوضہ اور لوگوں حقیقت بات ہے کئی سالوں کی بات ہے میں نے خود دستار بندی کی ساڑھے چھ سال چھ سال کی عمر کا بچہ پورا قرآن تھا یہ معذہ نہیں تو کیا ہے اچھا اس بچے کو جوش میں آ کے میں پانچ سو انعام بھی دے بیٹھا بعد میں پتہ چلا میرے محلے کے ساتھ والے محلے کا بچہ وہ تو اثرات کاری کے بھی تھے شامل بیچ میں اللہ اکبر یہ قرآن کا معاوضہ نہیں تو کیا پانچ سال کا بچہ حافظ قرآن چھ سال کا بچہ حافظ قرآن سات سال کا بچہ حافظ قرآن اور مزے کی بات بتاؤ اگر سات سیون سات سال کا بچہ حافظ قرآن بن سکتا ہے تو قرآن کا معاوضہ یہ ہے سات والا بھی قرآن پڑھ سکتا ہے ساٹھ والا بابا جی بھی قرآن حفظ کر سکتا ہے عظمت قرآن شان قرآن عظمت قرآن نارو میرے محترم دوستوں عزیزوں نوجوانوں یہ قرآن کا ہی معاوضہ ہے قرآن کو ختم کرنے کی کوششیں کب سے چلی کب سے چل رہی ہے کون कौन کون سا, سا ملک ہے جس نے قرآن اور قرآن والوں کو ختم کرنے کی کوشش نہ کی اور لیکن پھر بھی گلی گلی میں مدرسہ محلے محلے میں مدرسہ شہر میں مدرسے دیہات میں مدرسے پہاڑ کی چوٹی پہ مدرسے دریاؤں کے کناروں پہ مدرسے سمندروں کے کناروں میں مدرسے لوگوں جزیروں میں مدرسے بنے کھڑے کہاں کہاں رب کائنات قرآن کو انسانوں کے سیروں کے اندر ڈال رہے ہیں اور لوگوں ہم لوگ بھی اگر سعادت مند بننا چاہتے ہیں خوش نصیب دنیا آخرت میں بننا چاہتے ہیں خود بھی قرآن پڑھے قرآن والوں سے محبت کرے اپنی اولاد کو قرآن پر لگائے قرآن والے اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی کامیاب ہے موت کے وقت بھی کامیاب ہے قبر میں بھی کامیاب ہے حشر میں بھی کامیاب ہے اور جب جنت میں حافظ قرآن کا ری قرآن جائے گا اللہ کو عزت اس کی قرآن کی پڑھنے کی برکت سے اس کو تو عزمت عطا فرمائیں گے ہی اس کے ماں باپ کو بھی وہ روشن تاج پہنائیں گے سنہری تاج پہنائیں گے اس کے بہن بھائی رشتہ داروں کو بھی اللہ مغفرت کا پروانہ عطا فرمائیں گے ان سے محبت کرنے والی برادری علاقہ اہل محلہ کے لوگوں کو بھی اللہ قرآن والوں کی برکت سے جنت عطا فرمائیں گے مخیر حضرات جو قرآن والوں کا تعمن کرتے ہیں تعاون کرنے کی بدولت اللہ جنت عطا فرمائیں گے لیکن اللہ حافظ قرآن قاری رویز قرآن کو فرمائیں گے اور قاری قرآن ہے جس طرح دنیا میں وہاں ملتان میں اپنے استاد محترم قاری محمد حسین صاحب کو بہترین لہجے میں پانی پتی لہجے میں ٹہر ٹہر کر قرآن مجید کی تلاوت سنایا کرتا تھا وہاں کاری صاحب کو سنائی یہاں میں اللہ کو سنا دے جس کا کلام ہے حافظ قرآن پڑھنا شروع کرے گا اللہ فرمائیں گے ایک ایک پڑھتا جا جنت کے درجے چڑھتا چلا جا کون <سؤال> کون چاہتا ہے کہ ان کے بچے جنت کے درجے چڑھے لاؤ جی جو آپ بچہ وہ بھی کہہ رہا ہے میرے بچے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ اللہ اس کو بھی کاری بنائیں گے اور انشاءاللہ اللہ اس کی نسلوں میں بھی اللہ قرآن کا فیض جاری گے سب ہیں مدارش سے اپنا تعلق مضبوط کریں نیا سا ادارہ ہے آپ کے سامنے طلبا کی تعداد دیکھیں اور الحمدللہ ادارہ بھی خود کاری صاحب بھی سرپرستی میں چل رہے ہیں سرپرستی میں چل رہے ہیں بڑے آسن انداز میں چل رہے ہیں پہلے علاقہ بھی جو حضرات جہاں کہیں سے آئے یہاں اس ادارے سے بھی اور جہاں کہیں مدارس ہیں قرآن کے قرآن سے بھی محبت کریں قرآن والوں سے بھی محبت کریں قرآن کے مدارس سے بھی محبت کریں کبھی دعا کر کے محبت کیا کریں کبھی تعاون کر کے محبت کیا کریں کبھی ان کو اچھے لفظوں میں یاد کر کے محبت کیا کریں قرآن اور قرآن والوں کی اگر کوئی کمی کوتاہی بیان کر رہا ہو نا اس کا منہ روک لیا کرو منہ روک لیا کرو صرف اتنا کہہ دیا کرو کہ اپنی عاقبت برباد نہ کر اپنی آخرت برباد نہ کر نسلیں بھی اڑ جائیں گی تیری برباد ہو جائیں گے اگر قرآن والوں سے نفرت کرے گا قرآن سے نفرت کرے گا کیوں اس لیے مدرسے سے نفرت کرنا ایسے ہیں جیسے قاری قرآن سے نفرت اس سے نفرت کرنا یوں ہے جیسے قرآن سے نفرت قرآن سے نفرت کرنا یوں ہے جیسے اسلام سے نفرت امام الانبیاء سے نفرت خود اللہ سے نفرت ان کے خلاف کو جملہ بولو گے غلط جملہ بولو گے نفرت کرو گے تو یہ قرآن والے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ سے نفرت کرنا بن جائے گا اللہ سب کو قرآن اور قرآن والوں کی عزت عظمت دل میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے جو کچھ کہا سنا اللہ عمل کی توحفی کا تا فرمائے وآخر الحمد للہ رب اللہ